الحمد اللہ رب المینسلۃ وسلام و علّہ سلاۃ وسلام و علیہ نبی يا نور مدری چینل کے ناظرین الحمد للہ سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم سورت القوسر کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں القوسر کا معنی اس حوالے سے ہم حوث کوسر نہر کوسر شفاعت مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی تفسیر سن چکے ہیں اس کی ایک اور واضح ترین تفسیر جو امام الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے وہ ہے اولاد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ الکوثر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو بہت زیادہ ہو تو اب اس کا معنی یہ بنے گا انکوثر کہ ہم نے آپ کو کثیر کثیر اولاد عطا فرمائی آپ ابتدا کے اندر سن چکے ہیں کہ صورت الکوثر کا جو شان نزول ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ مشلقین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو آپ کے شہزادگان کے انتقال پر تان و کی تھی حضور علیہ السلاۃ اسلام کی نسل نہ چلنے کا نوزو باللہ انہوں نے تانہ دیا تھا اس پر اللہ تبارک وطالیہ نے یہ صورت نازل فرمائی تھی اگر ہم حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے فرامین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی جو اولاد ہے وہ حقیقت اتنی کثیر ہے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا اب چاہے ہم اس کو تعداد کے اعتبار سے دیکھیں چاہے ہم اس کو فضائل کے اعتبار سے دیکھیں فضیلت کے اعتبار سے, سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی جو اولاد ہے یقیناً ہر خاندان کے اوپر وہ فضیلت رکھنے والی ہے اور تعداد کے اعتبار سے بھی علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ کوئی قبیلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی اولاد کی تعداد کے برابر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک وطار نے آپ علیہ السلاط اسلام کے اولاد کے اندر اس قدر برکت عطا فرمائی کہ سارے عالم میں ہر جگہ پر آپ کو سید زیادے سادات کرام جی ملیں گے ہر قبیلے کے اندر پھیلتے چلے گئے اور الحمدللہ لاکھوں کی تعداد کے اندر دنیا بھر کے اندر سادات کرام موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ انا کل کمیشک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی یعنی ہم نے آپ کو کثیر کثیر اولاد عطا فرمائی اس کا نظارہ آج دنیا کے سامنے بالکل واضح ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر بنی آدم یعنی جتنے بھی لوگ ہیں انسانوں میں ان کے اولاد کی نسبت بات کی طرف ہوتی ہے سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کی اولاد کی نسبت ان کی طرف ہوگی جب ان کی طرف ہوگی تو پھر ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی طرف ہوگی حضور علیہ السلاط نے جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی اگر اس کو دیکھا جائے اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بیٹے تھے حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن یہ تین شہزادے تھے جن میں سے امام محسن رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے باقی دو شہزادے ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ وعدہ ایسا پورا فرمایا کہ اس زمانے کے اکثر جو لوگ ہیں ان کی اولادیں چلیں بڑی تعداد میں چلیں خود صدی کے اکبر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام کی اولادیں چلیں اور آج دنیا میں ان کی نسل موجود ہیں ان کی اولاد موجود ہے لیکن پھر بھی سادات کرام کی جو تعداد ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے بہت بڑھ کر ہے حالانکہ ان کی اولادیں بکثرت تھیں لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے شہزادوں کی جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہوئی اس لیے کہ اللہ تبارک وطر نے اس بات کا وعدہ فرمایا اس بات کی بشارت دی تھی سادات کرام جس طرح تعداد کے اعتبار سے دنیا بھر میں زیادہ ہیں اسی طرح فضائل کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو قرآن و حدیث ان کے فضائی سے مانا مال ہیں. یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو ہماری کسی طرح محتاج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لقب ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے الغنی کا عطا فرمایا آپ کا نام غنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنی کا لفظ استعمال ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ حضور علیہ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نے صرف اللہ کے محتاج کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی دنیاوی مال کے محتاج نہ ہمارے اخروی کسی کام کے محتاج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم جس چیز کو پسند فرماتے جس بات کا حکم دیتے تو اس میں بھی ہمارے لیے ہی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوا کرتی تھیں جس بات کا حکم فرماتے وہ کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت یہ سنورتی ہے تو حضور علیہ اس کام نہ ہماری محبت کے محتاج ہیں اور نہ ہی آپ کی آل اولاد سے جو محبت کی جاتی ہے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہے لیکن اس کے باوجود خود رب تبارک و تعالی جو حقیقی غنی ہے اس نے ہمیں اس بات کا حکم دیا اہل اطہر سے محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بنی ہیں انہوں نے اس کے باوجود ہمیں جو سادات کرام ہیں ان سے محبت کا حکم دیا تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ علماء تبو کے بعد یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی محبت میں ہماری اخروی نجات ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کا ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے اس لیے ہمیں ان سے محبت کا حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم ان سے محبت کریں گے ایک تو حق ہے ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں کہ ان کے نانا جان کی وجہ سے ہمیں دین ملا ان کے نانا جان کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی تو ان سے محبت کی اصل وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے خود حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لما من اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمت کے ذریعے تمہاری پرورش فرماتا ہے تمہیں غذا دیتا ہے اپنی نعمتوں کے ذریعے کہ تم اس سے بڑھتے ہو اور فرمایا وہ احبو نی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو وہ اللہ اللہ سے جو محبت کرتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے مجھے تمہاری نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے میری وجہ سے تمہیں ہدایت حاصل ہوئی ہے تو یہ تمام چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم سے محبت کی جائے پھر آگے فرماتے ہیں وہ احیبو اہ نبی مجھ سے جو محبت کرتے ہو اس کی وجہ سے میرے اہلِ بیت کے ساتھ یعنی سعاداتِ کرام کے ساتھ محبت کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیت سے محبت کی اصل وجہ حضور علیہ السلام سے محبت ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید وے اللہ تبارک وطالعہ نے سورتِ و شورا میں اشارت فرمایا بات کو بلکل واضح فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَزْرَوْا اے محبوب آف فرما دی کہ میں اس پر یعنی تبلیغ دین پر تم سے کوئی ازر نہیں چاہتا یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تبلیغ دین کر رہے ہیں توحید کی طرف بلا رہے ہیں رسالت کی طرف بلا رہے ہیں اللہ تبارک و کی تیار کردہ نعمتوں کی طرف جنت کی طرف بلا رہے ہیں تو اس میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کسی چیز کے تعلق نہیں ہے جس جس کو تبلیغ کر رہے ہیں کفار کو تبلیغ کر رہے ہیں ان سے حضور علیہ سات اسلام کسی چیز کی طلب نہیں رکھتے پر کو اجرت دی جائے بلکہ کفار نے تو اس بات کا آپ سے مدعا بھی پیش کیا آپ کی بارگاہ میں کہ ہم آپ کو پورے عرب کی بادشاہی دے دیتے ہیں ہر قبیلہ آپ کے تابع ہو جائے گا آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں آپ اللہ تبارک کو طلبا کی توحید کی طرف بولانا چھوڑ دیں حضور علیہ اسلام نے منع فرما دیا کہ اگر ایک ہاتھ میں صورت دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تو بھی اس کے باوجود میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی طرف بلانا نہیں چھوڑوں گا لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کی ارشاد فرماتا ہے کہ پل اے محبوب فرما دیجئے کہ میں اس پر تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں چاہتا کوئی بدلہ نہیں چاہتا فی القربہ مگر میں تم سے جو میرے قریبی ہیں ان کی محبت چاہتا ہوں یہ ایک تفسیر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جو قرابت دار ہیں قریبی لوگ ہیں ان سے تم محبت کرو ان سے تم الفت رکھو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ارشاد فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھتا خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند رکھتا ہے اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ ارشاد فرمائے حسن نزیز لہوفی حسنا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کے لیے اس نیکی کو بڑھائیں گے اس آیت کی تفصیل میں علما نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اہل بی اتہار کے ساتھ محبت کرنا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا ان کے ساتھ بھلائی کرنا کہ جب ان کے ساتھ بندہ بھلائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالم عطا فرماتا ہے اس کی بھلائی کے اندر اضافہ فرماتا ہے حضرت سید امین علیہ السلاط وسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ قلبت کو مشارے کل بہا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو پلٹ ڈالا اچھی طریقے اس سے اس کو دیکھا محمد میں نے کوئی شخص بھی محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے افضل نہیں دیکھا ولم اربن اف بل من بئی کی بنی اور میں نے بنی ہاشم سے بہتر گھرانہ کوئی گھرانہ دیکھا ہی نہیں ہے بنی ہاشم کا جو گھر ہے اس سے بہتر گھر کوئی نہیں اور بنی ہاشم کے اندر جو سب سے و ارفا ہے وہ سیدنا امام حسن اور امام حسین نبی اللہ عنہما کی آل اولاد ہیں کہ جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل یہ آگے چلی ہے اس پر اور بہت سارے فضائل موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر میں بنیادی اعتبار سے دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس عالم کا بقا حضور علیہسلاط اسلام کو اللہ نے وہ پاکیزہ اولاد عطا فرمائی کہ اس عالم کا بقا یعنی اس آدم کا باقی رہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وجہ سے ہے۔ ان کی برکات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ عالم قائم رہتا ہے اگر یہ نہ ہو تو یہاں تباہ و بربادی یہ پھیل جائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں اصول اور قانون بتا دیا کہ میرے اہل بیٹے اطہار کی مثال یہ نو علیہ سلاط اسلام کے سفینے کی یعنی کشتی کی طرح ہے کہ جس طرح طوفان نو آیا اور طوفان نو کے وقت جو, جو اس کشتی کے اوپر سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی اور جو اس سے دور رہا وہ ہلاک ہو گیا یعنی اہل بیٹے اطہار کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح قرار دیا کہ جو ان سے محبت کرے گا ان کے طریقے کار پر چلے گا ان کی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو فرمائے کہ وہ نجات پا جائے گا اور جو ان سے دور رہے گا نفرت کرے گا آ, ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا واضح فرمان ہمارے سامنے موجود ہے البتہ یہاں پر ایک بات میں چلوں گا کہ بعض لوگ اہل بیٹ اظہار کی محبت میں یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیٹے اظہار سے محبت تو اس کا نتیجہ ناسب اللہ ذالک وہ صحابہ کی تنقید و توہین پر نکالتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے صحابہ کے رام ارحم سے محبت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سے محبت کہ ان سے جو محبت کرتا ہے حقیقت وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے صحابہ ہیں اس لیے ان سے محبت کی جا رہی ہے اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین حضور علیہ اصلاۃ اسلام کی سیرت حضور عت اسلام کی سنتیں ہم تک پہنچی اگر یہ نہ ہوتے تو حضور علیہ کی کوئی بات ہم تک بظاہر نہ پہنچتی یہی سبب اور وسیلہ ہمارے لیے بنے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی. مبارکہ بیان تم اہ تدئی ہے کہ, بی کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے ان دونوں حدیثوں کو ملا کر امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار یعنی اہل سنت کا بیڑا پار ہے ان کی کشتی پارحاب حضور نجم ہیں یعنی ستارے ہیں جو ہدایت کے لیے سبب بنتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں کہ کشتی میں جا رہا ہے تو بندہ ان ستاروں کے ذریعے راستہ حاصل کر لیتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی یعنی کشتی جو حضور علیہ السلام اسلام نے بیان فرمائی کی جس میں سوار ہو جائے تو بندہ نجات پا جاتا ہے اہل بیت اطہر کی محبت تو ہم اس محبت والی کشتی پر بھی سوار ہیں اور ہمارے پاس صحابہ کرام علیہ مردوان کا ذریعہ جو ہے وہ ستاروں کی صورت میں موجود ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہم ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تو اللہ تبارک و ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی وسلم کی اولا سے محبت کی توفیق عطا فرمائے سعادت عطا فرمائے ان کے ساتھ بھلائی کرنے ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے صحبائی کرام علیہ مردوان کبھی ادب و احترام کرنے ان کے ہمیشہ فضائل بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم